مولانا میرے مولانا بسم اللہ رحمان الحمد للہ رب الام علیہ سعید المبیاء المرس نظیم محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سہری تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روز کم و بیش دو بجے سے انتہائے سحر تک اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے اور انشاءاللہ اللہ دیکھ سکیں گے انتہائے رمضان المبارک تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کالز شامل کریں اور فقی مسائل جو آپ پوچھا کرتے ہیں آپ وہ سوال جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن فقی فقی مسائل کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی مفتیان کرام آپ کو دیں اس کے علاوہ نعت کی آپ کی فرمائش ہم پوری, پوری کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں ایک موضوع سخن رکھا کرتے ہیں ایک ٹاپک ایک موضوع کا تعین کیا کرتے ہیں جس پر کوشش کریں کہ ہم بھی بات کریں اور آپ کو بھی دعوت سخن دیا کرتے ہیں آج جس ٹاپک کا انتخاب کیا روزمرہ کی چیز ہم بچپن سے جس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں کھیل کود کھیل کود کیا ہے اور تفریح اسلام کھیل کود اور تفریح کے حوالے سے کیا تصور پیش کرتا ہے ابھی پچھلے دنوں 2020 ورلڈ کپ ہوا پاکستان اور ہندوستان کی دونوں ٹیمیں فائنل کھیلی اور جو اچھا کھیلا وہ یقیناً جیت گیا بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے فٹ بال کے حوالے سے ہاکی کے حوالے سے ان تمام کھیل کود کے حوالے سے اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے پوری دنیا میں کرکٹ ہاکی فٹ بال اسکواش اور جمنیسٹک اور یہ تمام کھیل بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے گھروں کی خواتین اس بات کے لیے بہت زیادہ مصر رہتی ہیں اور یہ اس بات کا اصرار کیا کرتی ہیں مردوں سے کہ ہمیں تفریحی مقامات پر لے کر نہیں جایا جاتا ہے اور سمندر پر جانا پارکس میں جانا وہاں پر تفریح کرنا اور اپنا وقت اچھا گزار کر آنا اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے اسلام ایک دین فطرت ہے کہ جو یقیناً ہر ہر چیز پر رہنمائی فرماتا ہے ہر بات پر ایک آگہی عطا کرتا ہے چونکہ دین فطرت ہے اور ہر چیز پر ایک رائٹ right پیتھ بتایا کرتا ہے کہ وچ از دا رائٹ پیتھ جس پر چلنا چاہیے اور وہ چلتے ہوئے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں تفریح کرتے ہیں بہت یہ لفظ سننے کے لیے آتا ہے کہ فلاں جگہ بیٹھے تھے بہت تفریح ہوئی بہت مزہ آیا ہے کیا اسلام میں اس تفریح کا ایسا کوئی تصور موجود ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور یہاں پر ایک بہت پازیٹو چیز ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے کہ جب بہت پازیٹولی ہم دیکھتے ہیں تو جو نوجوان کھیلد میں آ, حصہ لیا کرتے ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا کرتے ہیں اس انداز سے کہ وہ کھیل کود میں شامل ہوتے ہیں جس میں انسان کا جسمان جسم شامل ہوتا ہے اور وہ جسمانی ورزش کا بھی ان کا آ, کام ہوتا رہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ نشے سے دور رہتے ہیں برے کاموں سے دور رہتے ہیں اسلام اس حوالے سے کیا تصور پیش کرتا ہے کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے آج اس لحاظ سے بہت آ, بنیادی اور نازک موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ یہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہمیں یہ سب چیزیں پیش آتی ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے مفتیان کرام ہمیں کچھ ہی لمحات میں انشاءاللہ جوائن کریں گے آج ہمارے ساتھ جو ناطخان تشریف فرما ہے حیدرآباد سے تشریف لائے خوبصورت آغاز کے حامل ثناخواں عمران سوہروردی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو آغاز کریں گے ہم سے اور اس کے بعد ان اللہ آپ سے گفتگو ہوگی آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی السلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رانک بخشی آغاز ہم دے باری تالا سے ہم دے باری تالا کی چند شہر آپ کے سامنے پیش کروں گا دنیا بھری کر دیا دنیا بھر کن دیا دے یا اللہ اللہ، یا اللہ ماشاء اللہ, ما اللہ، نظین محمد عمران سہروردی جن کا تعلق حیدرآباد سے ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں مفتیان کرام بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ اور آپ کے فقہی مسائل کا حل پیش کریں گے آپ مسائل بھیجا کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ بھیجا کرتے ہیں کہ جو مسئلہ مفین کرام تک پہنچے گا وہ مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ خود حل بن جائے گا اور جو موضوع ہم جس کا تعین کیا کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو دعوت سخن دیں گے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں کہ ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کھیل کود ہے اور تفریح کا تصور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم اپنی زندگی میں کھیل کود کو شامل کیا کرتے تھے اور اگر کیا کرتے تھے تو وہ کیا انداز ہوا کرتا تھا مزاح اکال سلاط وسلام کا کرنے کا کیا مزاج ہوا کرتا تھا اور صحابہ کرام اس لیے کہ بہترین چیز یہی ہے کہ ہم اس دور سے سبق سیکھے آکال سلاط السلام کی ذات جب ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دی گئی ہے تو ہم کیوں نہ زندگی کے ہر شعبے میں ان سے مدد چاہیں ان سے رہنمائی چاہیں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ہم آقال علیہ و سلام سے رابطہ کریں ہم قرآن اور حدیث سے رابطہ کریں کوئی بھی معاملہ ہماری زندگی کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم عبادات کر رہے ہوں قرآن کی تلاوت کرتے ہوں ہم نماز پڑھتے ہوں روزہ رکھتے ہوں حج کرتے ہیں زکات دیتے ہیں زکات لیتے ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم قرآن و سنت سے رابطہ کیا کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کے وہ تمام کام جو زندگی میں ہم کر رہے ہیں روز مرہ کی زندگی میں کھانا پینا وہ دین کیسا دین ہے کہ جو آداب سکھاتا ہے آئی نہ دیکھنے کے بھی جوتا پہنا جائے تو کیسا کس कि, انداز میں جوتا پہنا جائے آئی نہ دیکھا جائے تو کس طرح سے دیکھا جائے اور کیا دعا پڑھی جائے ایون بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کس طرح سے جانا چاہیے یہ روز برنا کی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے قرآن مجید سے حدیث پاک سے آکار سلاط السلام کا کیا طریقہ کار رہا ہے آکار سلاط السلام کا کیا انداز رہا ہے صاحب کرام کس طرح سے ان تمام چیزوں میں رہنمائی ہماری فرماتے ہیں تو یقیناً یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے رابطہ کرنا ہے اور ہمیں رہنمائی لینی ہے کہ وچ از دا رائٹ پیتھ ہمیں کس راستے پر چلتے ہوئے صحیح منزل پر پہنچنا ہے اور زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں یہ دین فطرت دین اسلام ہماری رہنمائی نہیں فرما رہا ہے تو یقیناً آج ہم کوشش کریں گے کہ ایک سیر حاصل گفتگو ان حوالوں سے ہو کھیل کود کا تصور کیا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے کی کوشش کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں کراٹے سیکھتے ہیں جودو سیکھتے ہیں جمنیسٹک کے لیے جاتے ہیں بلے اٹھائے ہوئے کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں اور پھر یہ شوق ایک پیشن بن کر ان کی زندگیوں میں شامل ہو جاتا ہے اور پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش جیسے ممالک میں تو یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور دوسرے ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فٹ بال کا بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے بیڈمنٹن کا اسکویش کا ٹینس کا بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے تو یہ تمام کھیل کھیلد کے حوالے سے اور دیگر تفریحات کے حوالے سے آپ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں لے جایا نہیں جاتا ہے اور وہ گھروں میں بیٹھتی ہیں انہیں لے جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں اس حوالے سے اسلام کو دیکھتے ہیں اور اسلام ان حوالوں سے کیا کانسیپٹ پیش کر رہا ہے ہمیں جوائن کیا ہمارے مفتیان کرام میں آپ کی جانی پہچانی محبوب ہردل عزیز مرغوب شخصیت میں جن کے لیے اس محبت کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ فن عطا فرمایا کہ ان کے الفاظ سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اترتے چلے جائیں حضر الامہ مفتی مفتی محمد اکبر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی اور آپ کی محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت کہ الحمدللہ بہت کم عرصے میں ان کی خوبصورت اندازے گفتگو نے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور جس طرح آپ نے کلام سنا محمد ابران سور وردی جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں آپ نے ان کی آواز میں خوبصورت آواز میں کلام بھی سنا بہت شکریہ آپ آب کا تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے مفتی صاحب اسلام کھیل اور کود کے حوالے سے کیا تصور پیش کرتا ہے اللہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یعنی اس دور میں چونکہ جہاد کا ایک عنصر بہت زیادہ تھا اور ضرورت بھی تھی اور اس کے لئے تندرست و توانا افراد کا ہونا لازم تھا اور یہ جو کھیل کود ہیں اور جسمانی ورزش وغیرہ ہے یہ جسمانی قوت میں اضافے کا سبب بنتی ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہوئی تھی ٹھیک خصوصاً تیر اندازی کے بارے میں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا کرتے تھے کہ تیر اندازی سیکھو اسی طریقے سے ایک روایت میں سرکار نے شاید فرمایا کہ تیر اندازی اور گھوڑے کی تربیت کرنا اور زوجہ سے ملاعبت کرنا یعنی تفریح کرنا یہ تین چیزوں کے علاوہ باقی کھیل ممنوع ہیں یعنی اب میں باطل ہیں یعنی ان تین کے اندر اس نے فرما دیا کہ گھوڑوں کی تربیت جہاد کے لیے ہوتی تھی اور تیر اندازی بھی جہاد کی تقویت کے لیے تھا تو اس کے لیے خصوصاً نبی کریم کی اجازت تھی اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان باہم دوڑ کا مقابلہ بھی نبی کریم نے کروایا حالانکہ اس سے بظاہر کوئی ایسی مطلب مستقل چونکہ یہ نہیں تھا تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک عادت بنا دی گئی ہو اور اس سے ایک تقویت حاصل کرنا مقصود ہو تفریح تباہ جی. سلامہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے وہ جا ہوں جا ہوں ایک مختصر سا یہاں وقفہ لیں گے وقفے سے لوٹ کر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے اب پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف پرمائے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور محمد عمران سوہر صاحب مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کھیل کود کے حوالے سے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس وقت رندازی اور گھڑ سواری اور اس کو وہاں پر آ کر اسرات السلام بھی اس میں شامل ہوتے اور صاحب کرام بھی شامل ہوتے اور پھر دوڑ بھی کہیں کہیں ہمیں ملتی ہے کچھ اور کھیلیں اس وقت رائز تھیں موجود تھیں کہ جن کو اچھی نظر سے نہ دیکھا جاتا ہو یہاں قرآن حکیم میں کچھ چیزوں کو کنڈیم کیا مثال کے طور پہ جوئے کی سورج جہاں جہاں پہ رائج تھی اس کے لیے ممانعت کی گئی ان کو اچھی نظر سے نہیں کو کھیل کہا جا سکتا ہے جوا دراصل کھیل میں شامل کیا جاتا ہے ٹھیک اور بعض کھیل کے بارے میں یہ رائے بڑی قوی رائے ہے کہ وہ وزا ہی جوئے کے لیے ہوتے ہیں صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں ایک سوال کرنا رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے نہیں میں یہ نہیں بتا سکتی اچھا چلے سوال کیجیے میرا یہ سوال ہے مکتی سر سے کہ میں ڈانسر بات کر رہی ہوں جو میرے پیسے نا تو جو میرے پیسے ان سے مطلب یہ مکتی صاحب جو پوچھے اگر میرے ہسبینڈ کو میں عمرہ کرنے بھیجوں تو جائز ہے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب اور کون کون سی کھیلے اس کو پیسی تھیں تھی لیکن اس کو باقاعدہ اختیار کیا گیا تھا اس کو بری نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا ایک بات ہے کہ ہم چونکہ کھیل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے کچھ چیزیں ابتدا یہ میں کرتا چلوں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائے کہ رب فح القلوبہ ساعتن فساطن اپنے دلوں کو وقتاً فوقتاً راحت دیا کرو اور کھیل کا تعلق ہی تفریح سے ہے راحت قلبی سے ہے اس لیے یہ بات عام طور پہ مطلب لوگ مذہبی طبقے کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ یہ مذہبی آدمی کھیلتا ہے تو یہ بڑا ہی غلط تاثر ہے کھیل کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ کھیل کوئی بری چیز ہے نبی کریم علیہ السلام نے خود تفریح, تفریح قلبی کو حاصل کرنے کا حکم دیا اس بات کا شاد فرمایا صحیح اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ تفریح تو ایک فطری تقاضہ ہے اور دین اسلام بھی دین فطرت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام دین فطرت اور فطری تقاضوں کو دبائے روکے یہ ہو سکتا ہے کہ ان تقاضوں کے لیے کوئی قاعدے قانون ضابطے مقرر کرے جس طرح کھانا پینا انسان کو بھوک لگتی ہے کھاتا ہے پیاس لگتی ہے پیتا ہے تھکن لگتی ہے آرام کرتا ہے نیند کرتا ہے تو اس طریقے سے جب طبیعت میں ملال پیدا ہو جائے تو اس ملال کو دور کرنے کے لیے راحت قلبی کی ضرورت پڑتی ہے خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ دل بھی اکتا ہے جس طرح جسم اکتا جاتا ہے صحیح تو یہ انسان کی فطرت ہے البتہ ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے قاعدے قانون وضع کیے گئے ہیں ان قاعدے قانون و ضابطے میں رہ کر ان تقاضوں کی تکمیل کی جائے گی صحیح مکی صاحب کوئی ایسا اصول اگر ہم رکھ لیں کیونکہ اس کے بعد پھر اب بہت زیادہ کھیل آ گئے اور گیمز آ گئیں ایون جب ہم اولمپکس دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو سو سے زیادہ گیمز کھیلی جا رہی ہوتی ہیں تو اگر ہم کوئی پہلے اصول وضع کر لیں اور پھر پرٹیکولر کھیلوں پر اگر بات کرتے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اصول اس حوالے سے کہ اس کے جواز کا آ, کیا انداز ہو سکتا ہے صحیح. اور اگر کوئی کھیل منع کی گئی ہے تو اس کا کیا اصول ہے جنا, منع آج. کرنے کا میں بنیادی اصول دیکھیں اس میں چند ہیں ایک بات تو یہ کہ شرط لگا کر نہ کھیلا جائے کوئی بھی کھیل ٹھیک شرط کا مطلب یہ کہ ٹو سائیڈ شرط ہو اچھا شرط تو دیکھیں تھوڑا سا ایکسٹرنل فیکٹر ہے کسی بھی کھیل کا یعنی آف دا فیلڈ جو چیز ہو رہی ہے وہ شرط ہے اصل میں وہ یہ اس اصول میں شامل ہے کہ وہ کھیل پھر ہر کھیل ہی ممنوع ہو جائے گا اگر اس میں آپ شرط لگا دیں ٹھیک ہے اس سے کیونکہ ہم دو چیز دو طرح دیکھیں گے جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایکسٹرنل ہے انٹرنل بھی دیکھیں ایکسٹرنل دیکھیں دونوں صورتوں میں کہ بعض کھیل جو ہیں فی نفسی ہی جائز ہیں لیکن خارجی امور کی بنا پر منع ہو جاتے ہیں تو ہم دونوں یہ اصول لے لیتے ہیں کہ اگر کسی نے شرط لگا کر کوئی بھی کھیل کھیلا تو وہ کھیلنا چاہیے ڈبل سائیڈ شرط ہو مثلا اسے گھر میں لڈو کھیل رہے ہیں تم ہارو گے تو تم ناری کھلاؤ گے میں ہاروں گا تو میں خلا خلا خلا خلا گا یہ ڈبل سائیڈ ہو گئی اگر یہ ہوا کہ ہارو یا جیتو میں کھلاؤں گا چلو کھیلتے ہیں یہ ون سائیڈ یہ جائز ہوتا ہے دوسرا اس میں جھوٹ کی آمیزش بالکل بھی نہ ہو اور جھگڑا وغیرہ نہ ہو یہ بنیادی اصول ہے تیسرا یہ کہ اس کو عادت بنا کر نہ کھیلا جائے کیونکہ جب عادتیں راشخا کسی بھی کھیل کی ہو جاتی ہے تو آدمی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے اور جب رہ نہیں سکتا تو بہت سارے حقوق العباد کے تلف ہونے کا سبب بن جاتا ہے ایک اس میں یہ کہ کوئی فرض واجب ترک نہ ہو کسی hmm. بھی لحاظ سے کوئی فرض واضح ترک نہیں ہونا چاہیے اس کھیل کی وجہ سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر اب ہم دوسرے اس طرح اصول پہ آ جاتے ہیں کہ اس میں کوئی سطر ظاہر نہ ہو رہا ہو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک جو مرد کو شطر چھپانے کا حصہ ہے یا عورتوں کا حصہ ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو یہ hmm. شرط ہے ایک اصول اس, اس میں یہ ہے کہ کسی جانور یا کسی انسان کے لیے وہ کھیل باعث اذیت نہ ہو hmm. اگر باعث سے اذیت ہوگا باعث سے تکلیف ہوگا hmm. تو وہ کھیل نہیں کھیل سکتے تو یہ چند بنیادی اصول ہیں ان کے اوپر اگر آپ کھیلوں کو دیکھیں گے ان شاء تقریباً کھیل اس میں آ جائیں گے مفتی صاحب شرط کے حوالے سے عام طور پہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے جو بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہم کھانے کی چیز پر لگا رہے ہیں ہم کو پیسہ تھوڑی لگا رہے ہیں کھانے کی بات ہو رہی ہے اس طرح اکتفری ہو جائے گی کھانے کے لیے چیزیں منگا لیں گے تو ایسا جائز ہے مطلب کوئی ایسی صورت ہے کہ مطلب کھانے کے لیے تو ٹھیک ہے پیسہ نہیں لگایا جا رہا کوئی صورت نہیں ہے ناجائز ہے بالکل دونوں کھانا بھی اور شرط شرط کسی بھی چیز سے لگایا جائے میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں جوئے کی تعریف اگر متعین کر لی جائے نا تو پتہ چلے گا کہ جوا کہتے کس کو ہیں صحیح وہ جب پتہ چل جائے گا تو پھر اس کے تحت جو بھی آپ مال لگائیں گے چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو چاہے کھانے کی شکل میں ہو اگر وہ جوئے کی تعریف کے تحت آئے گا تو ناجائز ہوگا صحیح. اصل علت ہے جوئے کی تعریف میں کسی شے کا داخل ہونا ٹھیک روپیہ یا کھانا ہونا اس کے کوئی علت یا سبب نہیں ہوتا صحیح دونوں طرح جو تعریف یہ ہے کہ دو جانب سے مال لگے हم. اور ایک شخص جو غالب ہے وہ مغلوب کا مال بھی لے جائے हم. کل یا باغ وہ کھانا ہو یا پیسہ ہو دیکھ اوپر آپ کچھ بھی دیکھ ایک کالر شامل کرتے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب دلاور صحم بول رہے جی دلاور صاحب سر میرا ایک سوال ہے جب اِسی مسجد جانے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کیا سانو پہلے فنکا ادا کرنی چاہیے یا فرض ادا کرنی چاہیے ٹھیک ہے بالکل کو بتاتے کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم <تصال> <اسلام> علیکم <تصال> السلام علیکم <تصال> السلام علیکم وعلیکم السلام میں لاہور سے بات کر رہی ہوں مجھے چند سا چکن صاحب سے کرنے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ قومی صاحب میں جو چودہ سجود آئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح سے جس کا ان کا آج تصور ہوتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہو مگر ہو وہ صاحب نصاح اور سکاپ اس کے بچوں کو دی جائے تو کیا وہ عورت بھی اس کے زکات کے مانگ استعمال کر سکتی ہے یا اسے بچوں کے استعمال کے لیے ہی ہوگا صحیح اور تیسرا سوال یہ کہ کیا لڑکی رشتے کے لیے والدین سے لڑکے کو دیکھنے کا تغاضا کر سکتی ہے یا میں والدین کو رکویسٹ کر سکتی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے صحیح ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا موتی صاحب اگر سوالوں کے جوابات بھی ٹھیک ہے میںرض کرتا ہوں ایک یہ بہن نے کہا کہ یہ ڈانسر ہیں غالباً تو ڈانس کے غالبان پیسے سے شوہر کو عمرے پر بھیجنا چاہتی ہے تو اس کی شرح حیثیت کیا ہے تو دیکھیں ڈانس جو ہے وہ بھی خاتون کا مردوں کے سامنے ناجائز ہے اور ناجائز کام کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ قصبے خبیص کہلاتا ہے یعنی ایک ایسی کمائی ہے کہ جو جائز نہیں ہے اس کو واپس کرنا واجب ہوتا ہے لہٰذا اس پیسے سے عمرہ نہیں کر سکتے ہیں یہ کروانہ چاہتی ہیں تو کسی سے حلال پیسہ قرض لے کر وہ شوہر کو دے دیں وہ عمرہ کر لیں اور پھر یہ جائز طریقے سے اس قرض کو لوٹانے کی کوشش کریں تو بہتر ہے ठीक. ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ اگر جماعت فجر کی کھڑی ہو جائے تو سنتوں کا حکم کیا ہوگا اس میں اصول یہ ہوتا ہے یہ صرف سنت فجر کے ساتھ خاص ہے تاکہ اور کسی جماعت کے ساتھ نہیں کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو اور آنے والے کو یقین ہے کہ میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سنت ادا کر کے شامل جماعت ہو سکتا ہوں تو اس پہ واجب ہے کہ علیحدہ سنتیں پڑھے گا اور پھر شامل جماعت ہوگا اگر امام کے سلام پھیرنے کا یقین ہے کہ اگر سنتوں میں مشغول ہوا تو سلام پھر جائے گا تو پھر سنت ترک کر دیں اور شامل جماعت ہو جائیں ٹھیک ہے چودہ سجود کی حقیقت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے سرکار نے نشاندہ ہی نشاندہی کی ہے اور آپ نے باقاعدہ ان آیات کو پڑھ کے سجدے کیے ہیں تو جہاں جہاں نبی کریم سے احادیث میں سجدے منقول ہیں وہیں پر پھر یہ سجدہ لکھ دیا گیا ہے اور ہم ان چودہ سجدوں کو کرتے ہیں صحیح صاحب نصاب خاتون ہیں ان کے بچوں کو زکات دینے کا مسئلہ معلوم کیا ہے یاد رکھیں گا وہ بچے نابالغ ہیں تو نابالغ بچے جو ہیں یہ اپنے والد کا حکم لیتے ہیں والد نہ ہو تو والدہ یعنی اگر والد مالی کے نصاب ہیں تو نابالغ بچہ بھی مالی کے نصاب تصور کیا جائے گا صحیح اور اگر والد فوت ہو گئے ہیں تو یہ والدہ کا بچہ اگر ہے تو یہ نابالغ ہے لیکن مالی... مال... مال... والدہ صاحب نصاب ہیں بچے بھی صاحب نصاب تصور کیے جائیں گے یا ایسی صورت میں تو بچوں کو بھی نہیں دے سکتے ہاں اگر بچے وال اور وہ مالک نصاب نہیں ہے تو پھر بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں اور جب زکات دے دیں گے تو زکات ادا ہو گئی اب وہ بچے کا والدہ کو دیں گے تو ایک توفا ایک گفٹ ایک ہیبا کہلائے گا وہ شرن جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح لڑکی اگر لڑکے کو دیکھنے کا عرض کرے تو یہ مناسب نہیں محسوس ہوتا معیوب سا لگتا ہے لڑکے کو تو لڑکی کو دیکھنے کی جگہ دی گئی ہے لیکن لڑکی مطالبہ کرے تو مناسب سا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ تصویر دیکھنا چاہے اچھا تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے یا کوئی قابل اعتماد کوئی گھر کے فرد ہوں خاتون جیسے ہیں ان کو وہ کہہ دیں وہ لڑکے کو دیکھ کے بتائیں تو یہ زیادہ موت مات صحیح مات ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر چند سوالات ہیں جی فرمائیے کہ نماز میں اگر واجب تک ہو جائے हुँ. اور سجدہ صاحب بھی نہ کیا جائے تو نماز हुँ. آیا واقف ہو جائے گی اچھا اچھا دوسرا سوال ہے کہ نماز اگر میں اگر کوئی سجدہ آ جائے اور نماز میں سجے دو کی بجائے ایک کر دیا جائے بھول جائیں اگر تو نماز میں کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے اور تیسرا سوال ہے کہ اگر فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو اور دوسرے اگر پڑھتے ہوئے سورت ملانا بھول جائیں تو اس کا کیا حل ہوگا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب دیکھیے جو ایک ہم ابتدائی طور پر جو سمجھ پائے ہیں کھیلوں کے کی جو ترغیب دی جاتی تھی اس میں ایک تو یہ شامل تھا کہ جو جہاد میں جنگ میں کام آ سکتی ہیں ان کھیلوں کے حوالے سے کیا کہیں گے جس میں ذہن کا استعمال ہوتا ہے جیسے شطرنج ہے یا تاش کھیلا جاتا ہے ویڈیو گیمز کھیلے جاتے ہیں ایسی بہت ساری اور بھی کھیلے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ذہن استعمال ہو رہا ہوتا ہے جس استعمال نہیں ہوتا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے حال کہ قرآن حکیم میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے <تصفح> لہ لائب اور فتح رضیہ میں اس کی یہ تعریف لکھی ہے کہ لہ و لائب میں وہ چیزیں شمار ہوتی ہیں جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ اخروی کوئی فائدہ ہو تو ایسی چیزوں کو اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے یا تو دنیا میں کوئی فائدہ دے رہی ہو یا تو آخرت میں دونوں جہاں سے بالکل ہی خالی ہو بندہ تو یہ ایک انسان کی شان کے منافی ہے اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا اب رہا آپ نے یہ جو ذکر کیا کہ جس کے اندر ذہنی ایکسرسائز ہو آدی سے مبارکہ میں جن کھیلوں کا ذکر کیا گیا ہے نا یہ تو باقاعدہ چونکہ احادیث سے ثابت ہے تو ان کو تو کھیل ہی سکتے ہیں گھوڑا سواری یا تیر انداز یا اہلیہ کے ساتھ یہ تو مطلق اجازت ہے رہا یہ مسئلہ باقی کھیل تو ان میں اگر منفی عناصر نہ پائے جاتے ہوں تو ان کو اس نیت سے کھیلنا کہ یہ چیزیں راحت قلبی کا باعث ہے اس نیت سے کھیلنا کہ یہ چیزیں میرے لیے ذہنی یا جسمانی ایکسرسائز کا باعث بن رہی ہے تو یہ کھیل سنت میں شمار ہوں گے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جن کھیلوں کا ذکر کیا وہ سمبولیکل ذکر کیا یعنی اس کے اندر آپ دیکھ تیر اندازی ہو یا اس, اس کے علاوہ جو کھیل ہو وہ باقاعدہ باعث بن رہے ہیں ایکسرسائز کا کہ ذہنی ایکسرسائز ہو رہی ہے جسمانی ایکسرسائز ہو رہی ہے بندہ سستی اور کاہلی سے نکل جاتا ہے ایکٹو ہو جاتا ہے فزیکلی یا مینٹلی تو وہ کھیل تو دنیاوی اعتبار سے بھی سود مند ہے صحیح. قرآن حکیم میں جگہ جگہ لاہ لائب کی مذمت کی گئی صحیح. وہ مذمت اسی معنی میں کی گئی اس کو کفار کی صفت کرا دیا گیا وہ اسی معنی میں کہ وہ غافل ہے مقصد حیات سے صحیح. اس لیے اس کو کنڈیم کیا گیا مفتی صاحب اگر کوئی ایسا کھیل ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ نشے میں پڑ جاتے ہیں تھڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلا وجہ آنے جانے والوں کو چھیڑ رہے ہیں اس کی برائی کر رہے ہیں اس کی برائی کر رہے ہیں کھیل میں لگ گیا کوئی کرکٹ کھیلتا ہے کوئی جم، جمنازم میں جانا شروع کر دیا اس نے تو کیا اس وجہ سے ہم کہ اس کی جسمانی اور ذہنی نشو ہو رہی ہے اور وہ اپنے جسم کی حفاظت بھی کر رہا ہے اس لیے تو کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے علماء اس کی ترغیب دے سکتے ہیں دیکھیں دو باتیں یہاں پر ہیں ایک بات تو یہ کہ ایسے کسی مقام پر کھیل کھیلنا یہ جو مایوب محسوس ہوتا ہو یہ مناسب نہیں ہوتا جیسے فٹ پاتھ پہ کھیلنا हुँ. ایک شریف آدمی فٹ پاتھ پہ تو ورنہ بیٹھ جائیں گے نا جتنا بیٹھ جائیں گے آپس میں گپے ماریں گے ایک دوسرے کو برائیے آپ ہمارے چلے جائیے تو یہاں فٹ پاتھ پہ وہ بارہ گھوڑے ہو رہا ہے اور تلاش لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لائن سے بیٹھے ہوتے ہیں بہت تو خیر ہی لگ رہا بارہ لیکن مسئلہ بس وہی ہے کہ علماء بالکل ترغیب دے سکتے ہیں لیکن شرعی کے مثال کے طور پر پہ آپ جم جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ایسا لباس پہن کے ورزش کر رہے ہیں جس سے ستر ظاہر ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی ترغیب دے سکتے ہیں کہ آپ ستر ظاہر کیے بغیر مثلا ٹراؤزر اگر پورا پہن لیں اوپر سے اوپن ہو تو کوئی مسئلہ مرد کے لیے مسئلہ نہیں ہے نہ کے اوپر سے اگر اوپن ہو تو وہ اگر ورزش کر رہے ہیں جرسی پہن لیں تو پھر اس میں تو اور بھی ریسلنگ تو پھر بالکل ہی منع ہوگی وہ ان شاء جیسے کھیل آئے ان پہ گفتگو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے عظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاف اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر فیصل بورڈ لاہور سے جی فیصل صاحب میں ایک کوشچن کرنا تھا پرنسپل صاحب سے ہیلو جی جی کہیے سر میرا کوشچن یہ تھا کہ میرے والد صاحب ہوتے ہیں امریکہ میں اچھا تو وہ وہاں جاب کرتے ہیں اسٹور پہ تو وہاں پہ نا کچھ یہ گوشت وغیرہ جیسے ہاٹ ڈاگ ہیں हुँ. تو کچھ وہاں پہ ایسے بکتا ہے جیسے حرام جس میں آتا ہے हुँ. تو وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ یو ٹی وی سے پوچھیں مفتی اکمل صاحب سے کہ اس کے بارے میں میرے لیے کیا ہدایت ہے اچھا وہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے شاید اس وقت دیکھ رہے ہوں اچھا ورنہ آپ بتائیں گے جی ٹھیک ہے آپ کا تسلیم بھائی یہ پوچھنا تھا کہ ویس بھائی اس دفعہ نقص ہاں ان شاء اللہ دیکھیے ابھی تو پندرہ روزے ہوئے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام بہت بہت مبارک رمضان آپ کو بھی مبارکی میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ روح اللہ سنگ کا نماز تھا سلوم اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا مفتی صاحب کرکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت مشہور ہے کم از کم پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے سر بڑا مبنی ہے آپ کا کہ ٹیم ہماری کھیلتی ہے اس کے حوالے سے گلی محلے میں جو کھیلا جاتا ہے اوور آل ایک پیشن بن گیا ہے ہمارے نوجوانوں کا بھی بچے گلیوں میں بھی کھیل رہے ہیں گٹبن کے دیکھئے مفتی صاحب نے بہت پیاری بات فرمائی کہ اصل میں ہر میں تفریح تباہ تو مطلوب ہوتی ہوتی ہے اب ہمارے ہاں چونکہ وہ جہاد کا وہ تصور نہیں ہے نہ اس کی بھی فی الحال کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ہمارے جسے ملک میں ہے تو اب ذہنی نشو و نما کے لیے جسمانی نشو و نما کے لیے کچھ کھیلوں کا انتخاب تو ہو گئی ہوگا اس سے منع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے پھر ذہنی تعمیر رک جاتی ہے اب کرکٹ ایک ایسا چیز ہے جس میں طبی مہلان بھی ہے جی نوجوانوں کا جی آپ انہیں کہیں کہ نہیں یہ چھوڑ دیجئے اور آپ سب تو سب جن جوائن کر لیں تو ایسا نہیں, ہو نہیں سکتا. ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان کی مرضی کے موافق انہیں کام کرنے دینا ہوگا اچھا کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ وہ کرکٹ کھیلے گا تو ساتھ جن بھی جوائن کرے گا جو اس کو بڑھانے کے لیے سکلز کو جی ہاں اور آپ کی وہ بات بھی مجھے میں ابھی تمہیں سن رہا تھا بہت اچھی بات تھی کہ جو کھیل اکثر جوائن کرتے ہیں پھر یہ بری عادتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ جسمانی تعمیر ہوتی ہے اور جسمانی تعمیر کی حفاظت کے لیے پھر آدمی بہت سارے ناجائز امور سے بچتا ہے جسمانی خوبصورتی کو بچانے کے لیے بات اپنی جو قوت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے لہٰذا ہم کرکٹ کو فینفتی ہی ناجائز نہیں کہیں گے یہ جائز ہوگا لیکن جیسے میں نے پہلے شرط آپ کو چند قیودات بیان کی کہ اس میں شرط لگا کر نہ کھیلا جائے جھوٹ نہ ہو جھگڑا نہ ہو کسی مسلمان کی عذیت کا سبب نہ بنے اس سے کوئی نماز یا جماعت وغیرہ قضا نہ ہو رہی ہو اگر ان چیزوں کی رعایت کر لی جائے تو کرکٹ فیلڈ میں فینفتی کو حرج نہیں ہے اچھا مفتی صاحب یہ جھگڑا یہ اس کا اندیشہ تو کہیں بھی ہے نا بازار میں بھی انسان جاتا ہے وہاں پر بھی اندیشہ موجود ہے مسجدوں میں بھی جھگڑے اندیشہ موجود مسجد کیا اس در سے کیا بتنا مسجد جانا چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس ڈر کی بنا پہ کھیل چھوڑ دیا جائے ٹھیک ہے یا کر رہے ہیں کھیل اختیار کریں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی ایسا کھیل ہے جس کا اختتام جھگڑے پر ہی ہوتا ہے مطلب کرکٹ میں آپ لے لیں گے کچھ ایسے ہیں مطلب کہ جس کے بعد سارے دن فیلڈ، فیلڈنگ کرتے رہے اور پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے اور, اور بازوں کی عادت ہوتی ہے پھر امپائر پہ چڑھ جانا اور پھر لڑائی جھگڑا شروع کر دینا اور پھر بلے چل جاتے ہیں سر پھڑ جاتے ہیں हुँ. اگر یہ صورتحال اکثر پیش آتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسا کھیل چھوڑ دیا جائے صحیح. تو یہ کرنا مقصود نہیں ہے کہ جھگڑے کے وہم یا خوف کی بنا پر کھیل چھوڑ دیں हुँ. اگر اس کا یقین حاصل ہو جائے لحاظ سے تو پھر یہ کھیل کھیلنا مموع اگر, اگر کرکٹ کو کوئی شخص پروفیشن بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں اور اسی کو ذریعہ معاش بھی بنا لو اس صورت میں کیا کہتے ہیں دیکھیں تقسیم صاحب ملک کا نام روشن ملت کو تقریب دینا یہ بہت اچھی باتیں ہیں اسلام نے ہمیں زندگی کے اعلیٰ مقاصد دیے ہیں تو ہم جب کھیل کو اختیار کرتے ہیں تو اس اعلیٰ مقاصد میں تھوڑا سا وقفہ کر کے تفریح قلبی کے لیے تاکہ پھر دوبارہ سے ایکٹیو ہو کر ان اعلیٰ مقاصد کی طرف بڑھیں یہ کھیل وغیرہ وہ اعلیٰ مقاصد میں شمار نہیں ہوتے یہ آدمی اپنے زندگی کے مقاصد کو چھوڑ کے کھیل کو اپنا زندگی کا مقصد بنا دے کھیل کو زندگی کا مقصد بنانا یہ کفار کی صفت قرآن میں قرار دی گئی ہے جیسے سورہ حضرات حضرات میں انقبوت میں سورہ انبیاء میں ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جب کوئی بات آتی نئی آیت آتی تو وہ کھیل میں لگے رہتے تھے ان کے دل تو انہوں نے کھیل کو اپنا مقصد حیات بنایا ہوا تھا کھیل کھیلنا یہ صحیح ہے کہ کھیل کھیلا جائے اور کچھ دیر کے لیے جو طبیعت میں ملال پیدا ہو جائے اس کو دور کیا جائے لیکن اپنے اس ملال کو دور کرنے کے لیے یا اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے باقی تقاضوں کو باقی امور کو باقی ضرورتوں کو نہ تو ترک کر دیں گے اور نہ ہی اس کی تکمیل کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے جس سے کسی اور کے مقاصد یا مفاد پر ضرور پڑتی ہو مثلا آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں معقول روزی کا انتظام کرتے ہیں معقول طریقے سے ایسا تو نہیں ہے پڑوس میں چوری کھانا کھا لیتے ہیں اسی طرح کھیل میں بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ اس کو معقول طریقے سے اس تقاضے کی تکمیل کریں گے نہ آپ کے مقاصد پہ کوئی ہر جائے ہر نہ کسی اور کے مقاصد و مفاد پہ اچھا اگر مفتی صاحب یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تفریق تفریح کے تصور کو پہلے جان لیں کھیل تو تفریح کا ایک حصہ ہوگا اگر اوور ایک تفریح کا تصور کیا ہے انٹرٹینمنٹ کا تصور کیا پیش کرتا ہے اس کا مطلب آدمی جب کچھ کام لگاتار کرتا ہے تو طبیعت میں ایک اور بزارت سے پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پھر ہماری طبیعت میں ایک سکل اور بوجھ پیدا کرتی ہے اور یہ بوجھ اور سکل بھاری پن جو ہے یہ عبادت کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے باقاعدہ صحیح علم کے حصول میں رکاوٹ بنتا ہے اسی شکل کو بوجھ کو بھاری پن کو اکتاحٹ کو بزاریت کو دور کرنے کے لیے جو امور آدمی اختیار کرتا ہے اس کو ہم تفریق کا نام دے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم اچھا تاکہ ہمارا ذہن فریش ہو جائے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے طلباء کو علم سکھاتے تھے درج دیتے تھے تو مزاح فرماتے تھے یہ فرماتے یہ مت سمجھنا کہ میں طبی تقاضے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں بلکہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ تمہارے ذہن بور نہ ہو جائیں صحیح؟ طبیعت طبیعتیں اکتاحٹ کا شکار نہ ہو جائیں اس تھوڑا بہت میں مزہ اس میں شامل کر لیتا ہوں صحیح. ہم لوگ بھی جہاں گفتگو کرتے ہیں ہم لی اسی لیے جی بعض جملے شامل کر لیتے ہیں کہ بعض بقار گفتگو ایسے نہج پہ چلے جاؤ ہے کہ سننے مزاق. والے جو ہیں وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اکتاح یا بوریت کا شکار ہو تو اس میں کوئی لطف اور ایک مزہ کا پیدا ہو جاتا ہے طبیعت میں صحیح. اور پھر دوبارہ طبیعت ایک اچھی چیز کی طرف راغب ہو جاتی ہے صحیح اور جس سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا بہت ہی نفیس انداز سے بیان فرمایا کہ اگر اس کو پروفیشنل بنا لیا جائے تو یہ کسب کا ایک بہترین ذریعہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو ہمارے اعلیٰ مقاصد ہیں ان کو فراموش نہ کیا جائے کیونکہ ہمیں کسب کے لیے نہیں بھیجا گیا ان اعلیٰ مقاصد کی تکمیل اگر پیرالل رہتا ہے تو ٹھیک ہے ہاں بالکل صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں حرج تصور جو تفریح کا آپ نے ذکر کیا مفتی صاحب نے اس کا ایک پہلو اچھی طرح ذکر کیا کہ یہ ایک ملال کو دور کرنا ایک تصور آدی سے مبارکہ میں بھی پیش کیا گیا نبی کریم علیہ شاہ سبھا گزر رہے تھے اور کچھ لوگ کھیل رہے تھے تو حضور علیہ نے فرمایا کھیلو وہ جھجک گئے تھے تو آپ نے فرمایا کھیلو میں نہیں چاہتا کہ یہود و نصارہ کو ایسا لگے کہ ہمارے دین میں سختی ہے اور ایک مرتبہ سید نابوبکر صدیق نے کھیلنے والوں کو روکا تو آپ نے منع فرما دیا مت روکو میں جس دین کو لے کے آیا ہوں وہ افراد و تفرید سے دور ہے وہ دین اس میں بڑا اعتدال ہے صحیح تو صحیح یہ خشکی کو دور کرنا طبیعت میں امتساد پیدا کرنا اس کا باعث میں بلتا ہے پیدا ایک کرنا شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی اسلام علیکم سر وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر جی میں لاہور سے محمد بشیر بات کر رہا ہوں جی بشیر صاحب فرمائیے جناب تسلیم صاحب اللہ آپ کو زندگی دے تندرستی دے آمین اور مفتی اکمل صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے آمین وہ کیسے بندوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے پاکستان میں بڑی نوازش اللہ آپ کو تمام کو اس کا عجر دے جی میں تو یہ دعائیں اور تین سال سے میں کال کر رہا ہوں آج میری ملی ہے میں آپ کو بشیر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں اللہ آپ کو زندگی دیتا ہے دو میرے سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے جناب کہ میں اگر ڈیڑھ کروڑ روپے کی پراپرٹی اگر میں بینک کو دیتا ہوں ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی جی جی میں ڈیڑھ کروڑ روپئے کی پراپرٹی اگر بینک کو دیتا ہوں हुँ. وہ مجھے اس کے عوض ایک کروڑ روپیہ دیتا ہے हुँ. ایک کروڑ روپیہ دیتا ہے اگر اس کے عوض میں جتنے پیسے یوز کروں ایک لاکھ یا اس کا مجنٹا جتنا بھی بڑھتا ہے فکس تو نہیں ہوتا جتنا پیسے یوز کروں گا اس کے مطابق مجھے پیسے پڑیں گے ٹھیک ہے کیا وہ دو ڈیڑھ کروڑ روپے کی چیز ہے میں ایک کروڑ میں بینک کو دے رہا ہوں کیا وہ میں اس میں اپنا کاروبار کر سکتا ہوں میرے لیے جائز ہے اچھا یہ سر سوال تھا دوسرا یہ سوال تھا کہ ایک بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے پندرہ سولہ سال اٹھارہ سال ہو جاتے ہیں اس بندے کے لیے کیا حکم اٹھارہ سال میں نہ جینے دیا ہو اتنے ٹینشنیں دی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں ہے اللہ اس کو دیکھیے کہ ہدایت فرمائے وہ اس طرح کہ کہ جی میں ابھی ایک سال ہوا ہے میری شادی کو چھ ماہ ہوئے میرے شادی کو ماں باپ کو اس کے ماں باپ کو اتنا وہ تنگ کرے کہ سکون نہ ہو تین سال بعد بھی اس ماں باپ کی ان کے بھائیوں کی یہ کنڈیشن ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ جی ہم نے ابھی بہن کے شادی کی ہے اچھا وہ کہہ جی اس طرح میری عزت کریں جب ابھی میری ایک سال ہوئے شادی ہو اس بننے کے لیے کیا حکم ہے صحیح شرعی حکم تو انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے کال ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اور مجھ کے انکل کو بھی بہت بڑی السلام وعلیکم السلام بیٹا کون اور کہاں سے میں کراچ سے بات کر رہی ہوں انم بات کر رہی ہوں جی فرمائیے مکے اندر سے کوششن پوچھتے ہیں مجھے کچھ ہاں کیجیے سوال وہ جیسے ہم قرآن مزید میں سجرے جیسے قرآن مدد میں سجرے وغیرہ آتے ہیں نا جیسے ہمیں اسی وقت کرنے چاہیے